کرانا محترم مرد کو دا تو احمد شعیب خان سے پارا زمن دکان پتہ سات اکشا توحید سنت کیسٹ اینڈ سی مرکز دکان نمبر تیئیس عبد الرحمان پلازا نژ مین چوک جہانگیر روڈ سوابی انور انورشی توحیدی موبائل نمبر زیرو تین سو تولي الله وحده وحده والسلام على من لا بعده ولا آله وأصحابه الذين أوفوا وعدا بعد فأعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنها لا تعمل أبسار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور صدق الله العظيم اللهم سل على محمد وعلى محمد کما سلائی تالا برائی مالا علی برہی اللہم تم علا محمد دلا آلی محمد مکتاب ببو بکر اور اسلامی کیسے مرکز متصل سنکوچ اڈا شہباز مارکیٹ جہانگیرا روڈ سواب شہر فون نمبر دو, دو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 قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدع كما يصدع ساب آؤں گما صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے میرے ساتھی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 کمایس ددی دیسے لوہے پہ سگ لگ جاتا ہے اور لوہے پہ سگ کب لگتا ہے ایزا صابلم جب لوہے کے اوپر پانی لگ جائے جب احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان کے دل پہ بھی گناہ کرنے کی وجہ سے سک لگ جاتا ہے صحابہ گرام سننے والے امن و لال صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں اور الگ کیا کرتے ہیں کالو وما جلا اوہا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 آپ کا کیا عقیدہ ہے ذرا بازوب ہو کر جواب دیں نا جو صحابہ کو مانتے ہیں صحابہ کرام کے دل صاف تھے کہ نہیں تھے جو مانتے ہیں اونچا جواب دیں صحابہ کرام کے دل آبے صحابہ, آبے صحابہ کو ماننے والے حواب صحابہ کرام کے دل آبے آبے اب ذرا یہ حوالہ بھی سنیے سوال وہ کر رہے ہیں جن کے دل صاف تھے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 لهم أغفرة وأجر أصيب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 بارہ سورہ کا نام سورت البقرہ ربر نمین نے نتیجہ بیان فرمایا یہ آیا کا نمبر ایک سو ستہتر سورت البکرا دوسرا بارہ فرمایا ان اللذین صدقوں کا مل متکوں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 ان بائی لمل ایمانا بس بےکوم بکر رہی کومل کفرا ولفو کا ولسیا کامر رش دوں سورت اللہ جو آیت کا نمبر سات میں اللہ کریم نے صحابہ گرام کے دلوں میں ایمان کا پیار ڈال دیا حضرت بلال کو ایمان پیارا لگتا ہے صحابہ گرام کو ایمان بڑا محبوب ہے اور ایمان والی دولت رد میں اللہ کریم نے صحابہ کے دلوں کے اندر سجا دی ہے ایمان صحابہ سے جدا نہیں ہو سکتا صحابہ ایمان سے جدا نہیں ہو سکتے سچ ہے ہماری تو محنت نہیں لگی نا گل دی کدر بل, بل تو پوچھ جوہر نو جانے جوہری کدرے سر سر گر پتا دا کدرے گوہر گوہری گوحر کدرے گل بل بل, بل شنا سد کدرے گوہر گوہری گوحر اللہ کا نام ذرا محب سے لینا صحابہ کے دلوں کا گواہ کون ہے خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے محبت نے نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے گلے میں توک سینے پر ہے پتھر خون بیتا ہے گلے میں توک سینے پر ہے پتھر خون بیتا ہے مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے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 اسلام کا گلشن لہو شاہر کا دے کے گل کھلائے ہیں صحابہ نے وہ بد بات جسے انکار ہو وہ سامنے آئے وہ بد بات جسے انکار ہو وہ سامنے آئے خدا کی رحم اپنے گھر لٹائے ہیں صحابہ نے صحابہ ہی نے بخشی نیمتے قرآن و سنت کی ہمیں جینے کے سارے گر سکھائے ہیں صحابہ نے صحابہ گرام کے دلوں کا اللہ ایمان کی محبت ڈال دی ایمان کو خوبصورت کر دیا آگے اللہ کریم نے فرمایا وا کر رہا الہی کمل کو فراور پھسو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 لیکن یہ موضوع نہیں صاحب کیا کہ مرد کرتے ہیں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 اکثرو ذکر حاض مل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 جو سمجھ میں میری نہ آ سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر کرا سے مل لذات موت کی سے لذات ساری ختم ہو جایا کرتی ہیں اللہ اللہ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 سو انتم الف کرا آیت نمبر پندرہ سورت کا نام سورت فاتر بسما بارہ اچھا آپ کا کیا خیال ہے قرآن سچا بولیے تو صحیح قرآن ہے؟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 او انسانو تم الف تم سارے کے سارے محتاج ہو اللہ کس کے محتانے درباروں کے محتانے مزاروں کے محتانے باپوں کے محتاج ہیں مردوں کے محتے نانا نانا نا سارے کے سارے انسان کس کے موتاج ہو فرمایا اللہ سارے ہم کس کے محتاج ہیں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 روایتی کالن بی صلی اللہ انسلم کون سی دنیا او عابر سب اللہ، آمنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم مومن بندے کو جو تحفہ دیتا ہے وہ موت ایماندار تو موت کو توفہ سمجھا کرتا ہے ایماندار کے لیے موت کیا ہے جواب ذوق کے ساتھ آیا ہی نہیں اگلی بات سنانا چاہتا ہوں ایماندار کے لیے موت کیا ہے توحفہ مومن تو سودا کر لیا کردائے ہے آج بڑی بے دردی کے ساتھ مظلومیت کے عالم میں علماء کرام کا خون بہایا جا رہا ہے ہر کسی کو تشویش ہے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 سنو ستم کے پہاڑ توڑنے والوں سنو رب العالمین نے کیا فرمایا ان اللہ سوسا لہم بے نل الجن آیا کا نمبر ایک سو گیارہ سورہ کا نام سورہ کتوبا میرے سامنے گیارہواں بارہ چار چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر ہمارے شہ خود تفصیل بل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 اللہ کا قرآن تو بتا خریدنے والا کون ہے اللہ گریند نے فرمایا انستا خریدنے والا اللہ خریدنے والا اللہ کو ماننے والے اونچا بولیں گے خریدنے والا انسط خریدنے والا اللہ میرے طلبہ بھائی آپ تو ذوق کے ساتھ بولے بہت ناظک دور آ چکا ہے بیدار ہونے کا ثبوت دیجیے خریدنے والا اللہ اللہ بیچنے والے کون فرمایا من المو منی بیچنے والے ایماندار ہیں اللہ سوتا کس چیز کا ہو رہا ہے ایماندار اپنی جانے بیچ رہے ہیں اپنے مال بیچ رہے ہیں اللہ کو جانے دے رہے ہیں اللہ کریم <سلام> کو مال دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں جانو گے قربانی پیش کر رہے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں لٹا رہے ہیں اللہ تو نے قیمت کتنی لگائی ہے اگر کسی عالم کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا آلم کے خون سے زمین رنگین ہو گئی کسی بندے کو تڑپا تڑ پا کے مارا گیا جان تیرے نام مار قربان کر دیا اللہ ت نے قیمت کتنی لگائی اللہ فرماتے ستر ہونا راسمائے تو تی راضما ہم جگر راسمائے قربانیاں دینا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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کا زگ کیسے اترے گا جب موت کو زیادہ یاد کرو گے ہمیں کہا موت یاد ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون فی دنیا کن غریب او آب نو سبیل الله بیوں وسلم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 رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر منظر بیان فرمایا اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ جاؤں رب العالمین کا قرآن یہ میرے سامنے سترواں پڑا سورت کا نام سورت المبیا فرما جرنا لے بشن قبل کر لو خود فوم الخالدون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 لاٹھی ہاتھ کے اندر آ گیا بہلول امیر المومنین جی کہاں کی تیاری ہے کدھر جا رہے ہو ہارون رشید نے روکے کہا بہلول ایسے سفر پہ جا رہا ہوں کہ جس کی مسافت ختم ہونے میں نہیں آئے گی بڑے لمبے سفر کی تیاری ہے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 جو موت کے سفر پہ جلا جائے وہ واپس مردے جمعرات نو چپ کر گئے ہو جو موت کے سفر موت کے سبر جلا جائے وہ واپس چالیسویں کی بنرے سے آ کے بہرا دین چھاتے اتنے بیٹھے ہوں جی سارے واسطے کو دیکھ پکاؤ آنا واہ بھائی واہ ہائے, ہائے, ہائے, ہائے ہمارے علاقے میں ایک مولوی صاحب گیا میں سچی بات کر رہا ہوں جھوٹ نہیں قرآن میرے ہاتھ میں ہے کر صاحب اور سا وہ کے پاس گیا اور تمہارا مردہ میرے پاس آیا ہے اس نے کہا ہے قبر میں بڑا گھیرا ہے چراغ جلاؤ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 اللہ اللہ ہارون رشید نے کہا بہلون مجھ سے پوچھتے ہو کہ واپسی کم ہوگی جو موت کا جام پی کر چلا جائے وہ اس سفر نے واپس نہیں آیا کرتا اچھا اچھا بادشاہ سے ناراض نہ ہو با بہل نے پوچھا اتنے لمبے سفر پہ جا رہے ہو واپسی بھی نہیں ہوگی آپ کے ساتھ نوکر کتنے جائیں گے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 اتنا لمبا سفر ہے کہ جس سے واپس بھی نہیں آنا تم نے موت کے سفر کی تیاری نہیں کی تو نے مجھے کہا تھا یہ لاٹھی اس بندے کو دینا جو کیوں تجا بیوقو ہو تو نے موت کے سفر کی تیاری نہیں کی مجھ سے بڑا بےوکوف تو ہے اپنی لاٹھی واپس لے لے ہارون رشید تڑا اٹھا رو کہنے لگا پلان ہم تجھے بے سمجھا کرتے تھے آج پتا ہم بے تھے اصل میں عقل مند تو تھا ہم نے کتنی پیاری کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں پہ سنگ چڑھ جاتا ہے اگر دل کو سان کرنا ہو تو نمبر ایک کثرت و ذکر الموت, موت کو زیادہ یاد کرو گے تو دلوں کا زنگ اتر جائے گا اور نمبر دو آج کی جی محفل کے حوالے سے بات کالن نبی و صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت ال... قرآن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 رب العالمین کی لار کتاب سورت کا نام سورت تو اور میرے سامنے آیت نمبر ایک سو چوبیس ہرمایا ببن را ذن ذکری و نہ شروع یمن کیا مت عام کیا جب میدان ہوگا جس بندے نے قرآن سے منہ موڑا اللہ کے ذکر قرآن سے منہ موڑا اللہ گریم فرماتے ہیں میں تو سلائے دوں گا قرآن سے منہ موڑنے والے کو جس نے قرآن والا کیدا نہیں بنایا قرآن والا مل بنایا قرآن کو اپنا قائد نہیں مانا قرآن کو اپنا رہنما نہیں بنایا قرآن کے پیچھے نہیں چلا میں دوں دوں گا گا ایک سدا دنیا کے اندر دوں گا. کے اندر دوسری قیامت میدان میں سزا دوں گا اللہ جس نے قرآن والا کیدا نہیں اپنایا قیامت کے میدان کے اندر کیا سزا دے گا اور دنیا میں اس کے لیے کیا سزا ہے بنایا پہلی پہلی سزا دنیا کے اندر ہے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 بستر پر لیٹا ہوا ہے کروٹے بدل رہا ہے دل بے چین دل بے قرار ہے نیند سے ماروں میں بے شکوری کا شک ابھی کاری صاحب تعارف کرا رہے تھے نا ہماری جماعت دشا تو ہی دعا سننا کا غلطی کیا ہے قصور ہمارا کیا ہے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ کی گردر کرنے کی کوشش کی گئی پشاور کی سر زمین کے اندر غلطی کیا تھی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ کی جب وفات کے بعد شیخ القرآن مولانا محمد رحمت اللہ کو غسل دینے لگے تو ان کے وجود پر کوئی اس ایسا خالی نہیں تھا جس پر سالموں کے ظلم کا نشان موجود نہ ہو منہ کالا کر کے گدے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 اللہ کریم فرماتے ہیں پہلی پہلی سزا دنیا کے اندر میں اللہ تل کا سکون چھین لوں گا اس کی زندگی تنگ کر دوں گا ناشور شروع یو ملکیا مت قرآن سے منہ مارنے والے بندے کو میں اللہ قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا اللہ نے یہ سعادت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 قیامت کے میدان کے اندر جس نے قرآن سے منہ موڑا اس کا انجام اللہ فرماتے ہیں شروع ہوں یمن کی مت ایسے پنکھے کو میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا کال آج رو رہا ہے اور اللہ کے دربار میں عرض کرتا ہے رب نے محا شر تنی آماں مکن کن تو بسی اے میرے پروردگار پرور نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا کیوں بنا اس سے محروم کر دیا دنیا میں تو میں اچھا بلا دیکھنے والا تھا رب العالمین کا جواب کال کزا لکھا اللہ کریم فرمائیں گے یہی حشر تیر ہونا تھا اللہ کریم کیوں اللہ کریم فرمائیں گے اتد کا تو فنسی وزال کروں تم سا او میں دنیا کے اندر میں اللہ کریم کا قرآن تیرے پاس چل کے آیا تھا قرآن سنانے والے چل کے آئے تھے قرآن بیان کرنے والے چل کے آئے تھے لیکن فن سیتا تو نے قرآن کو چھوڑ دیا قرآن بیان کرنے والوں کی طرف توجہ نہ دی ان کو وہ بھی کہا ان کے خلاف فتم بازی کی ان کے ہنسے میں کانٹے بچھائے ان کو پتھروں کا نشانہ بنایا اور دنیا میں تو نے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 ان کنت سمیع العلیم ونت طواب ادارے کے لیے اسام کے لیے مول کے لیے طلبہ بھائیوں کے لیے اللہ مزید قرآن پاک خدمت کی توفیق تع فرمائے جو حباب تشریف لے آئے آپ سب کے لیے دعا گو اللہ کریم آپ کی تشریف آوری ہماری حاضری قبول فرمائے علمائے کرام نے شفقت فرمائی اس پریشان کن موسم میں تشریف لے آئے اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالسلام صاحب بڑے مجھ پر شفیق ہیں بڑی محبت فرماتے ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں اللہ انہیں صحت عاجلہ عجلہ عطا فرمائے باقی تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائے اللہ تمام جسمانی روحانی بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اللہ موفق نالمات و ترزا اللہم انہا نسلک اللہوہ والنفیت والمعفاة في الدین والدنیا والآخرہ اللہم نبیر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن صل اللہ تعالیٰ على خیر خلقہی محمد والی وصابی اجمعین برحمتی کا یار حمر انشاءاللہ بقیہ گفتگو صبحوں کی نماز کے بعد ہوگی انشاءاللہ درس قرآن صبحوں کی نماز کے بعد جامعات تعلیم الاسلام کے اندر حضرت مولانا رشید احمد صاحب کی ادارہ میں صبح کی نماز کے بعد ان شاء تیار کردہ دعوت ہاتھ اسلامی کے سٹ مرکز ویسا ضلع مدرسہ تعلیمی قرآن محلہ خیر میری آنکھ دیکھا ہوتا کاش وام میں